بسم اللہ, الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الکوریان کھڑکھانے خر والی کوریان کھڑکھانے خر والی کیا ہے کوریان اور تم کیا جانو کہ کھڑکھانے خر والی کیا ہے روشنی میں وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھن کی ہوئی رنگ برنگ کی اون تو جس کے امال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند ایش میں ہوگا من خفت اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا مرجا ہاویہ ہے وَمَا اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے وہ دہکتی ہوئی آگ ہے